<سلام> ع <علیکہ> رسول اللہ علیبیا حبیب اللہ صلی و سلم علی قیا نبی اللہ علی بکیا نور اللہ مجمع الزواحد حدیث نمبر سترہ ہزار دو سو اٹھانوے ون رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی عدم نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ, علیہ وسلم کا فرمان معظم جس نے مجھ پر سو مرتبہ یعنی ہنڈریڈ ٹائمز برود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور دوزک کی آگ سے آزاد ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا سلو علنح الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصحبی وبارک وسلم ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ار رجب شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اللہ مبارک لنا فی رجب رمضان آمین اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کا ادب احترام نصیب فرمائے اور اس میں عبادت کا بیج بولنے کی توفیق عطا فرمائے اشکاش شریف حدیث نمبر دو ہزار دو سو نواسی ڈبل ٹو ایٹ حضرت سیمہ ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی ہو بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے یاد رکھیے جو تلاوت کرے گا اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور یہ اس کی دلیل بھی ہے کہ اس سے اسے اللہ سے محبت ہے تو آپ تلاوت کر رہے تھے اور صاحب قرآن مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن غور سے سننے لگے پھر حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں دعا مانگنے لگے الہی میں گواہ ہوں انط اللہ تو اللہ ہے تیرے سواق کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق نہیں تو اکیلا ہے لائک بھروسہ ہے تیرا کوئی ہمسر نہیں محبوب رب شہن شاہ اجم و عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اللہ کے اس نام سے دعا مانگی کہ جب اس نام سے کچھ مانگا جائے تو رب دیتا ہے جب اس نام سے دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا بریدا رضی اللہ تعالی نے عرض کی میں انہیں وہ بتا دوں جو میں نے آپ سے سنا فرمایا ہاں تو حضرت سیدنا و رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں انہیں بتایا تو انہوں نے کہا آپ آج سے میرے بھائی میرے دوستو کیونکہ تم نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہنچائی سبحان اللہ جب دعا کریں تو ربط کے اچھے اچھے نام لینے چاہیں اور اللہ پاک کے اچھے ناموں کے وسیلے سے دعا کرنا سنت ہے اور رب تعلی کے ناموں میں جو اس میں ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں سبحان اللہ تو اللہ تو بارک و با کے جو ننانوے مشہور نام ہے اس میں جو اس میں ذاتی ہے وہ ہے اللہ سبحان اللہ, اور لفظ اللہ جو ہے یہ حرفوں کا محتاج نہیں ہے جی ہاں اگر لفظ اللہ کے علیف کو حذف کیا جائے تو کیا بن جاتا ہے یہ بھی اللہ کی ذات کو بتاتا ہے اگر اس کے بعد لام اس کو بھی ہزف کر دیں تو کیا بنتا ہے لہ اس سے بھی وہی ذات مراد ہے. اور اگر دوسرا لام بھی ہزف کر دیا جائے تو کیا رہ جاتا ہے ہو. اور یہ بھی اللہ پاک کا نام ہے سبحان اللہ تو جو خوش نصیب یا اللہ اے اللہ او اے اللہ کہہ کر پکارتا ہے گویا اس نے اپنے رب عز وجل کو ساری صفات کے ساتھ پکارا کیونکہ اللہ وہ ہے جس میں ساری سفتیں موجود ہیں هو اللہ مبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے کاش بندے بھی اپنے رب سے محبت کریں اور سچی محبت کریں اس کی عبادت کریں اس کے احکامات پر عمل کریں اس سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں اور ہر اس چیز سے محبت کریں جو رب کی محبت کی طرف لے کے جانے والی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے سبحان اللہ سنیے ایک شکایت جو کہ مفتی احمد یارخان نعیم رحمت نعیمی رحمتہ اللہ تعالی عرمی میں نقل کی دو بھائی تھے ایک متقی نیک دوسرا فاسک بدکار جب وہ گناہگار بھائی مرنے لگا تو نیک بھائی نے اس سے کہا یار تجھے میں نے بہت سمجھایا تو بہت ہی نہیں آتا اب بول تیرا کیا حال ہوگا اس نے کہا کہ اگر قیامت کے دن میرا فیصلہ میرا رب میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ ماں کہاں بھیجے گی دوزک میں بھیجے گی جنت میں بھیجے گی اس نیک پرہیزگار بھائی نے کہا یار بات تو تیری صحیح ہے واقعی ماں تو جنت میں ہی بھیجے گی اب جو گناہگار تھا جس کا آخری وقت تھا اس نے کہا میرا رب میری ماں سے بھی بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے یہ کہا اور انتقال ہو گیا بڑے بھائی نے اسے خام میں دیکھا کہ بہت اچھے حال میں مغفرت کی وجہ پوچھی کہا مرتے وقت اسی بات میں کہ میرا رب میری ماں سے بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے سبحان اللہ ہم گونا پہ تیری مہربانی چاہیے ہم گونا پہ تیری مہربانی چاہیے سب گنا دھل کا پانی چاہیے سب گنا دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے امین علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحبی وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے وہ ان کے اشعار بہت مشہور ہیں علی فلاح چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو اسی کلام میں ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب میں نے اسم اللہ کی حقیقت کو پہچان لیا اس کا راز مجھ پر ظاہر ہو گیا تو عشق کی آگ میرے اندر بھڑک اٹھی اور اس کی تپش سے مجھے اپنے مالی کے حقیقی سے ملنے کی بے چینی اور بے قراری بڑھی سبحان اللہ اللہ تبارک کا تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ فَدْعُوهُ بِهَا اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام تو اسے ان سے پکارو سبحان اللہ حضرت عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک رات سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا اور سجدے میں یا اللہ یا رحمان فرماتے رہے ابو جہل بدبخت نے سنا تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کئی معبودوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں اور خود دو کو پکارتے اللہ کو پکارتے رحمان کو پکارتے تو اس کے جواب میں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 تو بتایا گیا اللہ رحمان دو نام ایک ہی معبود برحق ہیں ہاں کسی نام سے بکارو اس کے بہت سے نام ہیں اور سب نام اچھے ہیں اللہ تبارک کے ننانوے نام مشہور ہیں اور یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے بخاری شریف میں میرے اکالی سلاط السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں یعنی ایک کم سو جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا یعنی 99 نام یاد کر لیے تو وہ جنت ہی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام تو بے شمار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام ان کے ذریعے سے جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی اور کامل محبت عطا فرمائے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر سنا کر میں اختتام کرتا ہوں جنگ عورت <سؤال> بنے تو اس سونے جس جس ہے شکل بنائی حضرت میاں بخش رحم صلاح تعلیہ میر پور کشمیر میں آپ کا مزار پورا نوار ہے لیکن ایک اللہ کے بندے ولی اللہ گزرے ہیں سیف الملوک ان کا کلام اس, اس میں نے شیر پڑا تو فرما رہے ہیں کہ اچھی صورت پر عاشق ہونا یہ تو کوئی دنائی کی بات نہیں ہے اس کے مجازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور استقفی اللہ لڑکوں اور لڑکیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں وہ غور کریں فرما رہے ہیں کہ اچھی صورت پر عاشق ہونا یہ دنائی کی بات نہیں ہے تو عاشق اس کا بن جس نے یہ اچھی صورت بنائی ہے سرحان اللہ اللہ, اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے آمین نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم